مَنْ يَعْبُدِ ٱللَّهَ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلَّ فَلَا حَامِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث دي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة زلالا وكل دلالة في النار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 رب يوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي واعمل صالحا ترضاه واسلح لي في ذريتي واسلح لي في ذريتي اني تبت اليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفله المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرزون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على سلواتهم يحافظون أولئك هم الوارسون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون حضرت محترم گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک اپنی پاک کلام کے اندر مختلف قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلایا کہ ان کی بربادی کا سبب کیا تھا اللہ کی توفیق سے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیا ہمارے لیے ڈر اور خوف ہی ہے کوئی خوشی کا رستہ نہیں تو میرے عزیز بھائیوں یہ اگر کوئی کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی لیے کہ یہ اس مصیبت سے بچ جائے جو بعض لوگوں کو مصیبت پہنچ گئی اگر کوئی انسان مصیبت سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی ایک خوشی کا سبب ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اسلام یا قرآن یا اللہ رب العزت انسانوں کو ہر بات پہ ڈراتے ہی رہتے ہیں بلکہ وہ ایک طریقہ ایک کار زندگی کا دیتے ہیں کوئی انسان اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے ان احکامات کو ان اصولوں کو مد نظر رکھے جو اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے لیے مرتب فرمائے ہے تو پھر اسی انسان کے لیے کامیابی کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ ہر آسائش جو انسان اپنے تصور میں لا سکتا ہے اللہ وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ہر انسان کی نفسیات یہ ہے اس کا گھر اچھا ہو اس کے رہنے سہنے کے لیے ایک کھلا اور وسعت والا گھر ہو اور اس میں اس کی خواہش کے مطابق ساری آسائشیں ہوں یہ کاروبار میں محنت اور مشقت بھی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے زندگی کا گزران اچھا مل جائے میری زندگی آسانی سے گزر جائے اسی لیے ساری محنتیں اور مشقتیں کرتا ہے لیکن یاد رکھیے اللہ کوئی محنت یا مشقت نہیں کرواتا صرف ایک طریقہ کار ایک, ایک لائن دیتا ہے کہ اس پہ چڑھ جاؤ یہ سیدھی کامیابی کے رستے پہ جاتی ہے اور اگر اس پہ تھوڑی سی محنت کر لو گے دنیا میں آسائش کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بلکہ پورا پورا خاندان انتھک محنت کرتا ہے پھر جا کے اسے وہ آسائشیں میسر آتی ہیں جو انسان کی ذہن کے اندر تصورات پہ موجود ہوتی ہے اور عموماً وہ سب کچھ نہیں ملتا جو انسان چاہتا ہے لیکن اللہ مالک ہمیں جو رستہ بتلاتے ہیں اس میں کچھ باتوں سے روکا گیا ہے کچھ باتوں کا حکم دیا گیا ہے اگر انسان ان باتوں پہ عمل کر لے جن باتوں سے روکا گیا ہے اپنے آپ کو روک لے کنٹرول کر لے تو اللہ رب العزت آخر میں فرماتے ہیں کمفیا ماتد جو تمہارے دل کی خواہش ہوگی وہ مجھ سے مانگنا میں تمہیں عطا کر دوں گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے جس کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری من کی مراد ہمیں دے دیں گے بلکہ ہمارا من بھی چھوٹا ہے ہماری خواہشات بھی چھوٹی ہیں اللہ رب العزت جو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے اس کے متعلق اللہ مالک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلا عین الرا بلا سمیت کل بھی بشر کسی آنکھ نے وہ آسائشیں دیکھی نہیں کسی کان نے ان کا سنا نہیں کسی دل کے اندر کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا جو میں انسانوں کو دینا چاہتا ہوں اور ان کو دینا چاہتا ہوں جو میری بات مانیں گے اور یہ انڈرسٹ ہے یہ حقیقت ہے کہ جو انسان کسی کی بات مانتا ہے عزت اور وکار اسی میں ملتا ہے ایک ملازم ہے ایک فیکٹری میں ایک دفتر میں ہے جب وہ اپنے باس کی بات مانے گا تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے منفرد ہو جائے گا کہ یہ شخص وہ ہے جس نے کبھی انکار نہیں کیا جو بھی کام دے دو کر دیتا ہے تو وہ سارے اپنے بڑوں کا منظور نظر بن جاتا ہے اگر دنیا میں یہ اصول ہے تو اللہ کا اصول بھی یہ ہے کہ جو اس کے کہے پہ چلے گا اس کا منظور نظر بن جائے گا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے دے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا ہے اللہ رب العزت اس کا رستہ بتاتے ہیں یہ دس آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی اٹھارواں پارہ ہے سورت مینون ہے اس کی آیت نمبر ایک سے دس تک اللہ کہتے ہیں یہ کر لو یہ چھوڑ دو تو اللہ کا ملوارسون جو تمہاری سوچ ہے تمہیں وارث بنا دوں گا اللہ اور وارث کس چیز کا فردوس برین کا دنیا میں پانچ دس کنال کا ایکڑ دو ایکڑ کا کوئی گھر بنا لے تو عقل پھٹنے لگتی ہے کیسے بن گیا تو وہاں اللہ اتنا دے گا کہ کہا ایک سوار وہاں اس گھر کے اندر اس کے باغیچوں کے اندر جو باغ لگے گا اس باغ کے اندر جو درخت ہوگا اس درخت کے نیچے ایک سوار ستر سال تک اپنا گھوڑا دھڑاتا رہے تو اس کی چھان نہیں ختم ہوگی جی اللہ دینا چاہتا ہے ہمیں تو ہم کیسے دنا ہے ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کر کے دنیا کی وہ چیزیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس مالک کو ناراض کر دیتے ہیں جو ہمیں اس سے بہت بہتر دینا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے تو اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں سورت منون اٹھارہواں پارہ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات قد لال منون ایماندار کامیاب ہو گئے اب پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے دائرے میں ہیں کیا ایمان کے تقاضے جو اللہ نے ہم سے کیے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں ایمان کے متعلق امائ محدثین نے تین باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہیں جب تک کسی انسان کے اندر تینوں باتیں پوری نہ ہو جائیں ایمان نہیں ہوتا ہم پہلا سٹپ تو سارا پورا کرتے ہیں وہ ہے اقرار زبان سے تسلیم کر رہے ہیں وہ ہم سب کرتے ہیں اس میں کوئی بھی چھوٹا بڑا پڑھا لکھا ان پڑھ کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں ہے ہم سب کا اقرار ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں اس کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں اور اس کی خیر اور شر تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن دوسرا سٹیپ ہے و تصدیق ام بالقل دل سے اسے سچا جانے جس کا اقرار کر رہا ہے یہاں آ کے ہم میں سے بہت سے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں ہم جو کہتے ہیں اس پہ یقین نہیں ہے یہ دوسرے سٹیپ پہ آ کے ہم پھسل جاتے ہیں تو ایمان کا تیسرا سٹیپ یہ ہے وہ امل اور بہت سے لوگ یہاں اس سیڑھی پہ آ کے دڑم پیچھے گر جاتے ہیں عمل ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے تو ایمان کے لیے ان تینوں تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا اس کی کتابوں سے رہنمائی لینا اس کے فرشتوں کو اس کا ورکر تسلیم کرنا خیر اور شر جو ہے اس کو اس کا مصرف جو ہے اللہ کو ماننا کہ اگر آج کرائسز ہیں تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں اگر آسانیاں تھی تو وہ بھی اللہ رب العزت کی وجہ سے تھی آسانیاں تو مان لیا اللہ کی وجہ سے ہے کرائسیز آگئے تو کہا اس نے مجھے دم کیا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے فلان جادو کر دیا میرا رزق بند کر دیا اس کو وہاں کیوں رب بھول جاتا ہے کہ جو اللہ نعمتیں آتا کرتا ہے وہ کبھی کنٹرول بھی کر لیتا ہے وہ کہتا ہے تِلْقَلَيَّ مَنُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ میں کسی بھی انسان کو دنیا میں ایک جیسا نہیں رکھتا بلکہ اس کے زندگی کے دنوں کو بدلتا رہتا ہوں اگر آج صحت ہے کل بیماری آ سکتی ہے اگر آج بیماری ہے تو کل پھر ہمیں صحت مل سکتی ہے اگر آج آسانیاں آسائش ہے تو کل کرائسس بھی آ سکتے ہیں ہر دونوں حالتوں میں انسان سمجھے کہ اگر اللہ نے نعمتیں مجھے دی ہیں تو پھر کرائس آئے ہیں تو اسی کی وجہ سے تو پھر ہم مولوی کے پاس طویز لینے کے لیے تو چل پڑتے ہیں اس سے ہم ٹیوے لگانے تو شروع کر دیتے ہیں کاش ایک ایماندار کی حیثیت سے جس طرح ہم لینے کے لیے سجدے پڑے تھے آج کرائس میں بھی اللہ کے سامنے سجدے پڑ جائیں کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے تو بے آز بادشاہ ہے اللہ تم آزمائش کے بغیر معاف کر دے تو تیرا کیا جائے گا تو آج انسان پھر اس کے لیے بھی اپنے رب پہ ایمان رکھے تو پہلی بات قد افلح المنون فلا وہ پا گئے جو ایمان کے اندر آئے ایمان کے تینوں معاملے انہوں نے پورے کیے اقرار ام زبان سے اقرار کرنا وہ دل یقین دلا دے کہ مالک جو کہتا ہوں ہوں اور جو سوچتا ہوں اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا ہوں اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرما دے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہمارا اس میں کوئی یقین جانیے اگر اللہ ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ بات یاد رکھے اللہ سورت حجرات کے آخر میں کہتا ہے یمن علی کان اسلم کلا تمن علیہ اسلام اپنے اسلام کا مجھ پہ احسان دیتے ہو اسلام کم اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت دو بل اللہ یمن علی کما کم لمان بلکہ میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے ہمارا مسلمان ہونا یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہونا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے ہم اس کے احسان کو تسلیم کریں کہ اگر ایمان کی نعمت ہمیں ملی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے بل اللہ یمن علی کمن ہدا ایمان ان کو تم اگر تم سچے ہو تو اس بات کو مانو کہ یہ اللہ کا تم پہ نام ہے کہ اللہ نے اسلام اور ایمان کی تمہیں توفیق بخشی ہے اے مالک ہم تیرا احسان مانتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اے اللہ تُو نے ہم پہ احسان کیا ہے ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اے اللہ تُو نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی ہے اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کے احکامات پہ پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرما اگر ہمیں یہ توفیق مل گئی تو پھر اللہ کہتے ہیں قدف لح المؤمنون ایماندار فلاح آ گئے گا تو پتا چلے گا ایماندار ہے اس میں پہلی بات یہ بتلائی اللہ خاشیون یہ نہیں کہ ایماندار نماز پڑھتے ہیں بلکہ ان کی نماز کے اندر خوشبو اور خضو ہوتا ہے کیا خشو خضو ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ان کا دل ڈرا ہوا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور وہ اللہ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے پوچھا نہ آ کے مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فلم تکن ترا فن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچ کے کرو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہماری عبادات ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں خصوصاً نماز ان میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ آئیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیں اور اپنی نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اما جی عائشہ نے کہا کہ یہ نمازوں میں ادھر ادھر دیکھنا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ شیطان کی ڈکیتی ہے جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے فہیہ قضا و قضا وہ دیکھو وہ کیا ہے وہ دیکھو وہ کون آیا وہ دیکھو ایسا کیا ہو رہا ہے کہا یہ شیطان تمہارا ساتھ ڈکیتی کر رہا ہے کہ تمہاری سوچ کو تمہارے ذہن کو کنفیوز کر رہا ہے نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ ہونے کے بجائے انسان ساری نماز میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے تو ایمانداروں کی پہلی نشانی کیا ہے ولدی نہ اعلیٰ صلاحم خواشیون وہ اپنی نمازوں میں خشیت آج عز و انکساری اللہ کے سامنے خوشو اور خوشو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور دیکھیں کتنے عجیب لوگ تھے وہ احد کی جنگ میں ایک صحابی انہیں تیر لگا تیر ایسا جسم کے اندر پہ وسط ہوا نکل نہیں رہا تھا اللہ اکبر اللہ ان کی عظمتوں پہ قربان کہنے لگے درد بہت ہوتی ہے آپ چھوڑ دیں تیر کو میں نماز شروع کرتا ہوں جب میں نماز کے اپنے یعنی اس کے دورانیے میں میری توجہ پوری طرح اللہ کی طرف ہو جائے گی تو پھر تیر نکال دینا اور مجھے کچھ نہیں پتا چلے گا اور واقع ایسا ہوا آج اپریشن کرنے کے لیے یا ایسا کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں یا دیا جاتا ہے کہ اسے بے کر دو تاکہ اسے درد کا احساس نہ ہو وہ کتنے عظیم لوگ تھے اللہ صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ وہ اتنے پیارے اتنا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ایمان مضبوط کہ کہنے لگے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو اس کو کھینچ دینا مجھے نہیں بتا چلے گا اور واقع جب پریکٹیکلی ایسا کیا گیا تو عام وہ وہ رہے تھے وہ تیر نہیں نکل رہا تھا جب نماز میں کھڑے ہوئے طبیب نے سارا عمل کیا اور اسے احساس تک نہ ہوا میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ ان کی کال مل چکی تھی اپنے رب کے ساتھ تعلق بن چکا تھا اللہ ہمیں بھی اپنا تعلق نصیب فرما دے تو یہ ایمان کی پہلی علامت ہے نشانی ہے کہ ان کی نماز خوبصورت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا عربی آیا تو اس نے یہاں پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا کہنے لگا السلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو آپ نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام پھر آپ نے فرمایا جی فسلی فعین قلم توسلی جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ چلا گیا پھر جا کے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر حاضر ہوا آپ کی خدمت میں سلام عرض کی آپ نے اس کا جواب دیا والم السلام پھر کہا ارجی فسلی قلم توسلی جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ ایسا ہوا جب چوتھی مرتبہ وہ آیا تو آپ نے ف... آ... وہ کہنے لگا ولوی باسا قبل حق مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا غلطی کر رہا ہوں آپ نے پھر پوری نماز کے متعلق یہ ایک لمبی حدیث ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے ایک لمبی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز کے اس کے قیام اس کے رکوع قیام اور رکوع کے درمیان سجد سجدے سجدوں کے درمیان بیٹھنا ساروں کے متعلق اطمینان کا حکم دیا کہ جب تک تیری نماز کے اندر اطمینان نہیں وہ ایسی نماز ہے گویا پڑی ہی نہیں ہے حالانکہ وہ تین مرتبہ پڑھ چکا تھا تو آپ نے فرمایا قلم تو, تو ہم بھی یہ دیکھیں نماز کا خوشو اور خضو یہ ہے کہ اس کا قیام اس کے رکوع اس کے سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے صحابہ نے عرض کیا نماز کا چور کیسے ہوا آپ نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود کو صحیح ادا نہیں کرتا تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں نماز کا خوشو یہ ہے کہ ایک ہماری توجہ بالکل پوری اللہ کی طرف ہو اور ہم پوری خوشو کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوسری بات ہماری نماز میں اطمینان ہونا چاہیے اللہ ہمیں ایسی ہی نماز کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری صفت ایمانداروں کی کیا ہے ولدین ایک ہے دنیا میں حرام چیزیں کہ وہ حرام تو نہیں ہے لیکن لغب ہے فائدہ کوئی نہیں ہے تو جو ایماندار ہے وہ ان سے بھی اراض کرتا ہے جو لغب چیز ہے جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے, کا ہے ایمانداروں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جو لغب چیز ہے اس سے بھی اراض کرتے ہیں تو اب میں یا آپ اس معاملے میں سوچیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ میں بہت سی کمی نظر آئے گی کہ ہم تو شغل کے طور پہ ہر لغف میں بیٹھتے ہیں اور ہم صرف دل کی تسکین کے لیے بے شمار لغف باتوں میں مصروف رہتے ہیں ہماری زندگی کا بہت سا وقت لغف باتوں میں گزر جاتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ رب العزت جن ایمانداروں کے متعلق فلاح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان میں دوسری صفت یہ ہے کہ ولدینہ ہمغ مورزون وہ لغف باتوں سے اعراض کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے تیسرا فرمایا هم لذکات فاعلون یہ بھی بڑی اہم بات ہے دیکھیں ہم اپنے مفادات کے لیے بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے بہن بھائی سے لڑ پڑتی ہے اللہ ایک ایماندار کو ایسا چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس میں سے غریبوں کا حق دے اس میں سے دوسروں کا حق پہچانے اور انہیں ادا کرے وہ ایماندار نہیں ہے جو یہ سوچتا رہے کہ میں نے کسی کو کیسے لوٹنا ہے وہ ایماندار نہیں ہے اور ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہا ولدین زکاتی فائلون وہ اپنے مالوں میں سے اس کا حق دینے والے ہوتے ہیں چھیننے والے نہیں ہوتے ولدین فروجون دیکھیں ہر انسان کو وہ مرد ہے یا عورت اللہ نے خواہش سے مزین کیا ہے حب شہوات منسا ولبن ولقن ترت منت و اللہ نے ہر انسان کے اندر اس خواہش کو ڈالا ہے کہ مرد ہے تو وہ عورت کو پسند کرتا ہے عورت ہے تو وہ مرد کو حب و شہوات منسا ولبنین بیٹوں کو پسند کرتا ہے ولقناتی رقن ترت وہ چاہتا ہے بہت سے خزانے میرے پاس ہوں من سونے اور چاندی کے ولخیل مس سواری کے لیے خوبصورت چیزیں ہوں چوپائے جاندار مال ڈنگر جسے ہم کہتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں زالی کا مطالع حیات دنیا لوگ یہ دنیا کا توشہ ہے اس کو حلال طریقے سے لینا حرام سے نہ لینا دو طریقے ایک ہمارے لیے جائز ہے جو ہماری منکوہ ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے جو غیر منکوہ ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس لیے کہا جائز طریقے سے ان چیزوں کو لینا ناجائز طریقے سے نہ لینا بیٹوں کو ہر پسند کرتا ہے لیکن بیٹا حلال کا ہو تو وہ اچھا ہے وہی وہ حرامی ہو تو وہ سب سے برا ہے اسی طرح و متا ہے سونا اور چاندی ہے ایک طریقہ ہے حلال اپنی محنت کے ساتھ کمائے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے اور ایک انسان چھینا جبٹی میں لوگوں سے چھین لے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے ہیے نہیں کرنا ایماندار یہ نہیں کرتا ولدین اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت کی زمانت میں دیتا ہوں پوچھایا رسول اللہ وہ کیا آپ نے فرمایا جو دو ہونٹوں کے درمیان اور جو دو رانوں کے درمیان ہے وہ مرد ہے یا عورت دو ہونٹوں کے درمیان انسان کی زبان ہے دو رانوں کے درمیان انسان مرد ہے یا عورت اس کی شرمگاہ ہے کہا دو چیزوں کی تم زمانت دے دو جنت کی میں تمہیں زمانت دے دیتا ہم یہ زمانت نہیں دے سکتے ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی شرم کی ضمانت دیتا ہوں لیکن زبان کی ضمانت نہیں دے سکتے ہم یہاں ہم سے بھول ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات جہاں ہمارا بس چلے ہماری زبان اوور کنٹرول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے فروج کی حفاظت اپنی خواہشات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہا اللہ جی موما ملاقت یہ نہ سمجھنا کہ میں روحبانیت کا حکم دے رہا ہوں تمہاری خواہشات کو کچل رہا ہوں نہیں اللہ ما موما معلوم تمہاری لونڈیاں اور تمہاری بیویاں تمہارے اوپر حلال کی ہوئی ہیں تم جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو ناجائز نہیں ہے ضالک جو شخص یہ بات جاننے کے باوجود اس کے پاس ایک حلال ذریعہ ہے وہ پھر بھی ایک حرام ذریعہ کو اپناتا ہے فولا کہوں وہ زیادتی کرنے والا ہے اپنے اوپر کسی کے نہیں اپنے اوپر زیادہ فولا کہوں وہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہے اور اگلی صفت یہ فرمائی وات راؤن میرے فلا پانی والے ایماندار وہ بندے ہیں جو امانتوں کو اور جو عہد معاہدے کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں نہ کسی کی امانت رکھتے ہیں نہ کسی کے ساتھ بدحلی کرتے ہیں ہم سودا بیچتے ہیں ابھی اس کا بیانہ لیا ہوا ہے تو پتا چلا کہ اس کا ریٹ اور بڑھ گیا ہے مل رہا ہے دیکھیے ہم اگر یہ سوچ لیں کہ جو میری قسمت تھا مجھے مل گیا اب جو اس کی قسمت میں اللہ اسے دے دے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے کہ اس کو کیوں ملے بھائی اس نے پیسہ نہیں خرچا انسان اگر صرف اتنا سوچ لے اس آحت کو پورا کر دے تو ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے اگر اس آحت کو توڑ دے تو وہ بے ایمان بن جاتا ہے ایمان کی نعمت سے نکل جاتا ہے اور ہم اسے بوجھ نہیں تصور کرتے جب دل چاہا کہا بھائی زبان سے آپ نے زبان دی ہوئی ہے کہنے لگے وہ زبان گھر رکھا ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ مالک ایمانداروں کی صفات جو ہیں ان میں یہ صفت بیان کر رہے ہیں اگر دیکھیں کسی کی امانت ہے تو وہ میرا تو کچھ نہیں نہ لے رہا جو اس نے دیا تھا وہی تو لے رہا ہے اگر تو وہ مجھ سے کچھ چھین رہا ہے تو میرا دل تنگ پڑنا چاہیے کہ میرا حق لے رہا ہے تو جب وہ اپنا دیا ہوا لے رہا ہے تو کون سا میں احسان کر رہا ہوں اسے واپس کر دوں تو ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہے واپس کرو آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو اچانک حکم ہوا اعلان نہیں کر سکتے تھے آپ رات کو ہجرت کے لیے چل پڑے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ساری امانتیں تھما کے گئے کہ علی جس جس کی امانت ہے بے شک وہ کافر ہیں انہوں نے ہمیں اذیتیں دی ہیں لیکن ایمانداروں کے امام جناب محمد الرسول اللہ کسی کا حق رکھنے کے لیے تیار نہیں یہ ان کو واپس دے کے آ جانا دیکھیں ہمارے لیے آپ اسوا ہے ہمارے لیے بدعہد اور بدیانت لوگ اسوا نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں مولوی نے ایسا کیا تو, تو ہم بھی کر لیں بدیانت مولوی بھی ہو تو بدیانت عام انسان بھی ہو تو بدیانت وہ انسان اللہ کی نظروں میں کوئی اصیت نہیں رکھتا چاہے وہ کسی ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے یا کسی مسلح پہ کھڑا ہو کے امامت کرواتا ہے یا وہ کسی مسند پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتا ہے اگر وہ بدعاد ہے بد دیانت ہے تو وہ ایمان سے خالی ہے اس لیے اس کی مثال دے کے اپنے آپ کو اس طرف لے آنا یہ کوئی دانائی کی علامت نہیں ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہے امانت کو بھی ادا کرے اور عہد کو بھی پورا کرے نبی کریم صلی اللہفکن منافق آدمی کی تین علامتیں ہیں وہ انسان چاہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے بے شک وہ تینوں کام کرتا ہے اگر اس کے اندر یہ نقائص ہیں تو وہ منافق ہے ایماندار نہیں ہے وہ کون سی باتیں پہلی بات خانہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ایزا وعدہ اخلاف جب وعدہ کرے تو بدہدی کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے وہ ایزا حد قزبہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جس کے اندر یہ تینوں علامتیں یہ منافق آدمی ہیں اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ ہمیں ایماندار بنائے تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ, هُمْ کہ وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں پاسداری کرتے ہیں اور یقین مانیے جو لوگ اپنے دیے ہوئے عہد کو پورا کر دیتے ہیں بظاہر اس وقت یہ نظر آتا ہے کہ اس شخص نے اچھا نہیں کیا جس طرح دوسرے مکر گئے یہ بھی مکر جاتا تو کیا تھا لیکن اللہ اس کی عزت کو بھی قائم رکھتے ہیں اس کے ایمان کو بھی قائم رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ دنیا کی ان نعمتوں سے نوازتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدہادی کی وجہ سے ہمیں ملی ہے اللہ انہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی عطا فرمائے پھر فرمایا ایماندار جو ہے ولدین علاصل بات یوہا فدون وہ صرف نماز پڑھ کے بے فکرے نہیں ہو جاتے بلکہ نماز کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اپنی نمازوں کو محفوظ بناتے ہیں یہ نہیں نماز کے بعد ایسے اعمال کر لیے جس کی وجہ سے نمازیں برباد ہو جائیں بلکہ وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہا یہ ہیں جو ہیں ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے یہ وہ طریقہ چڑھ کے انسان کامیابی کا رستہ پا جاتا ہے اور دیکھے میرے عزیز بھائیوں یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے اللہ رب العزت انسان کی سوچ کہاں تک جس طرح میں نے آغاز میں ارسٹ کیا انسان کی سوچ کہاں تک جاتی ہے اچھا گھر اچھی سواری ہر قسم کی آسائش کوئی بندہ پوچھنے والا نہ ہو کرائس کا ڈر نہ ہو یہ ساری باتیں یہی انسان کی سوچ اور انتہا ہے اللہ کہتے ہیں میں دیتا ہوں اللہ کہتے ہیں اسحابل یمینا صحاب المن اتما اسحاب المنا دائیں ہاتھ والے کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے اللہ ہمیں بھی ان خوبصورت لوگوں میں شامل فرما دے دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جن کا نام اعمال ان کی نیکیوں کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھر فرمایا وہ اصحاب المشامہ جن کا نام امال ان کی ناکامی کی وجہ سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کتنے برے لوگ ہیں اے اللہ ہمیں ان بروں میں شامل نہ فرمانا اللہ فرماتے ہیں وسابقون سابقون لوگوں جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں الائی کل یہی تو اللہ کے قریبی لوگ ہیں دیکھیں آج کوئی منصب دار ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی طاقتور ہے ہم اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے ہم اس سے چند لمحے گفتگو کر لیں اگر کسی کوئی شخص ڈی سی او سے یا کمشنر کے پاس یا ایس ایس پی صاحب کے پاس جا کے چند لمحے بیٹھ کے آ جائے آدھے شہر کو سناتا ہے کہ آج میری میٹنگ تھی فلا کے ساتھ لوگو یہ تو چھوٹے چھوٹے منصب ہیں چند سالوں کے بعد ختم ہو جانے والے ہیں جو اس ساری کائنات کا عظیم بادشاہ اللہ ہے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ کون ہے سا بھی جو نیکی کے کاموں میں سبکت کریں گے الاک المکھربون یہی اللہ کے قریبی ہوں گے صرف قریبی نہیں ہوں گے فی جنات النعیم ایسی جنتوں میں ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں نعمتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا جن نعمتوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہے جو سوچ کی انتہا ہے ہماری فی جنات النعیم یہ جنتوں میں ہوں گے آگے بات بڑی اہم ہے میرے عزیز بھائیو سلت من الولین پہلوں میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے وسلت المن القلیل من الآخرین جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس معیار پہ پورا اتریں گے ہم بعد کے زمانے والے لوگ ہیں ہم میں سے یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی اللہ نے یہ ایک بتا دیا بات سلت من الولین جو پہلے ہیں ان میں بہت زیادہ اچھے تھے وکلیل من الخرین آخری لوگوں میں بہت کم لوگ اچھے ہوں گے اے اللہ ہمیں اچھا بنا دے آمین میرے عزیز بھائی وہ یقینی بات ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے جو ہمارا میڈیا ہے ہمارے اندر برائی کے ذرائع نیکی سے زیادہ ہیں برائی کی طرف زیادہ بلانے والے ہیں برائی نیکی سے کر برائی کرنا نیکی سے آسان ہے اور ہمارے لیے ایمان کی حفاظت ایک مشکل امر بن چکا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے ایمان کو محفوظ بنا لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم کامیابی کے متمنی ہیں تو وکلیل آخری آخر والوں میں بہت کم لوگ ہوں گے اے اللہ ان کم میں ہمیں بھی شامل فرما لینا الاسرم موضوع متقین عالیہ متقابلین <تصفح> یہ لوگ الاسر الموزون سونے کے تاروں سے جڑے ہوں گے تخت مطین عالیہ متقابلین جس کے اوپر تقیے لگے ہوں گے اور یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے کیسی خوبصورت بات ہے اللہ ہمارے نصیب میں کر دے کہا یتوف علیہم بلدان مخلدون چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے خوبصورت ہاتھوں میں آب خورے اور تھال لے کے گھوم رہے ہوں گے جو ان کی خدمت انجام دیں گے ہر شخص کو کھانے پینے کے لیے ہر چیز مہیا کریں گے جو ان کے لیے کھانا پینا ان کی زندگی کی آسائشوں کو صرف کریں گے یطوف علیہم بلدان المخلون بے اقوا بم و اباری کا وقاسم ان کے پاس آب آب خورے ہوں گے جگ لے کر وہ ایسے جام لے کر گھومیں گے جو بہت خوبصورت پینے کے لیے جو چیزیں ہوں گی اس سے معمور ہوں گے لا یو صدعنانہ ولافون وہ جس کا نام شراب رکھا گیا ہے آج جس کا نام شراب ہے وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے پاگل بنا دیتی ہے لیکن اس وقت جو وہ شراب پہلائیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے نثر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا وفا کے حتم ایسے میوے لے کے آئیں گے جو ان کے پسندیدہ ہوں گے و لہمی تیر مما یشتہ اس وقت یہ بھی نہیں ہوگا مجھے تو مجھے تو زیابتی سے ہے مجھے شوگر ہے مجھے بلڈ پریشر ہے میں یہ نہیں کھا سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا یہ پھل میرے لیے ممنوع ہے مجھے اچھا تو لگتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا ایسا نہیں ہوگا ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی انسان تندرست و توانا ہوگا ہر پھل اس کے لیے حلال ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں و لخمی تیرمایشتہ اور پرندوں کا گوشت بنا ہوا گوشت انہیں دیا جائے گا جو ان کے لیے مرغوب ہے وہور حورنع انسان کی ذہن میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرد کے لیے عورت تو اللہ کہتے ہیں میں انہیں حور ع ایسی خوبصورت خواتین دوں گا جو ان کی خواہش ہوگی کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا تھا کامسال مقنون یہ نہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اس کی عادت پسند نہیں ہے وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں اور جب انہیں نکالو تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس طرح اللہ زندگی کا ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ ہمیں بھی ایسا نصیب فرمائے جزا مما یاملون اللہ کہتا ہے یہ صلا ہے تمہارے عملوں کا جو تم نے دنیا میں کیے تھے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کیے تھے یہ ان کا سلا ہے یہ ان کا بدلہ ہے لا تسیمہ وہاں کوئی انسان گالی گلوچ نہیں کرے گا بری بات منہ سے نہیں نکالے گا نہ بکواس کرے گا نہ گناہ کی بات اللہ قیلن سلامن سلامہ ہر طرف سلامتی کے نغمے ہوں گے اے اللہ ہمارا نصیب کر دے یہ ساری چیزیں کیسے ملیں گی جو میں نے آغاز میں کیا کہا کدف الحل ممنون اللّین فی صلاطم خاشیون ولدینغب مورزون ولدین ذکا فعلون ولدین فروج حافظون اللہ علا ازوا جم او ملکت ایمان ملومین فمن فم برا ذلك۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْبَارِسُونَ اللہ دین یرون الفردم فیا خالدون اللہ مجالنہ منحم اے اللہ ہم سب کا نصیب ایسا بنا دے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہر بری بات سے ہمیں محفوظ فرما دے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اے اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اے اللہ جب تیرے حضور پہنچے تو اور تو کہے نظول من غفور رحیم اب میرے مہمانوں آ جاؤ تمہارا رب رحیم جو ہے تمہاری مہمانی کرے گا اے اللہ تم ہمیں آخرت میں امنا مہمان بنا لینا اکول اکول ہادہ وصطفر اللہ ان الحمد للہ نحمدین شروع فسینہ و من سیاتیام عالینہ من يحدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ المبارک على محمد علی محمدن کمبارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حمید مجید ایک بھائی نے کہا کہ میرے دادا بو کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے دعا کریں اللہ انہیں شفائی کاملہ اجلاتا فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ محترم میں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عملہ اجلاتا فرمائے اللہ اکبر یہ ایک بھائی نے کہا کہ محسن سعید کا بیٹا عبد الرحمٰن شیخ محمد سعید کا پوتا بیمار ہے اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عملہ اجلاتہ فرمائے یہ ایک بھائی ہیں اکمل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ گزارش ہے میرے والد جو فوت ہو چکے ہیں شوکت علی صاحب ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے اللہ انہیں معاف کرے اور ان پہ رحم فرمائے یہ ایک اور بھائی نے بھی کہا کہ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت نے مکمل شفات آ فرمائے یہ ایک بھائی نے ایک روایت لکھی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے جب آپ نے یہ روایت لکھی اور باب ایمان میں یہ حدیث کا نمبر تک درج کیا تو کیا ایک حدیث کے متعلق آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر کی بات ہے وہ سچ ہے جو لوگ جان بوجھ کر شادی نہیں کرتے اور وفات پا جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے لیکن جنازے کے متعلق کوئی بات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغی عن سنتی فلئی سمنی جس نے میری سنت سے اراض کیا یعنی اس حدیث کے پہلے لفظ ہیں ان نکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ ہے فمن راغی عن سنتی فلئی سمنی جس نے میری سنت سے اس سنت سے اراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے تو یہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے باقی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ رب العزت کو علم ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے ایک بھائی نے کہا جو مرد اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں قرآن عزیز کے اندر تین اسٹیپ بتائے ہیں کہ اگر عورت کے اندر کوئی ایسے جرائم ہوں جو ناقابل برداشت ہیں وہ زبان کے ہوں یا جسمانی کسی بھی طرح کے ہو تو ابتدا میں ہی مارنے کا حکم نہیں ہے پہلا حکم ہے فائز انہیں نصیحت کرو اگر وہ نصیحت کو قبول نہ کریں تو وہ جرو ان سے اپنے بستر الگ کر لو یہ بڑی سخت سزا ہے کسی عورت کے لیے کہ گھر رہتے ہوئے اس کا خامن ناراض ہے اور اس کے الگ ہے اگر وہ اس اس سے بھی باز نہ آئے تو وزریبونا پھر اسے مارنے کی اجازت ہے لیکن ایسی مار نہیں کہ جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے یا اس کی ہڈی ٹوٹے یہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں انہیں اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ تو دے گا سیدھا نہیں ہوگی یہ تو جن حالات میں بھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو بس تو مرد کے لیے یہ بہتر بات یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی یہ سوچ کے گزارے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اب جینا ہے مرد میں جو حوصلہ اللہ نے دیا ہے وہ اپنے حوصلے کو بروئے کار لائے اور درگزر کرتا رہے شاید اسی سبب اللہ اس کی معافی کا سبب بنا دے تو اس لیے یہ ہاتھ اٹھانا گھر میں مہار داڑ کرنا یہ اولاد کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوتا ان کو ذہنی ٹینشن کا کوفت کا شکار کر دیتا ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اس بات سے اپنے آپ روکنا چاہیے یہ ایک بھائی نے ایک مسئلے کے متعلق وضاحت کی ہے امام کعبہ حفظہ اللہ رکوع کے بعد اٹھنے سے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں پاکستان کے الحدیث علماء ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں عرب میں بھی بعض لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے علماء کا جو صدیوں سے آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم قیام میں کھڑے ہو تو تمہیں ہاتھ چھوڑنے سے منع کرتا ہو قیام کے اندر آپ نے ہاتھ چھوڑنے سے منع فرمایا جو پاکستان میں بھی ہمارے سید بدی الدین شاہ رحمہ اللہ اور ان کے علاقے کے لوگ سارے ہی رقو سے اٹھ کے ہاتھ باندھتے ہیں ان کا ذہن یہ ہے کہ رقو سے اٹھ کے کھڑا ہونا بھی قیام ہے اس لیے وہ اس کو قیام تصور کرتے ہوئے پہلے قیام میں بھی اور رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونے کو قیام تصور کر کے دونوں میں ہاتھ باندھتے ہیں جو علماء نہیں باندھتے ان کا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں فاتحہ کو فرض قرار دیا ہے اور فاتحہ پہلے قیام میں ہے اس میں نہیں ہے اس لیے جس قیام میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہ پہلا ہے رکوع سے اٹھنے کا نہیں ہے یہ ایک حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے تو اس میں جو بھی انسان جس طرح عمل کرتا ہے جس دلیل کو سامنے رکھ کے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ وہ درست ہوگا اللہ ہمیں سمجھ آتا فرمائے اللہ اکبر یہ ایک بھائی نے کہا الحمدللہ دین کی تحقیق کا کام شروع کیا ہے میرا آپ سے سوال ہے جب ہم قرآن و حدیث اور صحابہ کے رستے کی پیروئی کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسی نے اہل حدیث لفظ یا سلفی استعمال کر کے کوئی فرقہ نہیں بنایا تھا آپ کو شاید ان باتوں کا علم نہیں ہے سلفی کہتے ہیں سیلف صالحین کے طریقے پہ چلنے والے یہ صرف وہ شخص کہلانے کا حقدار ہے جو سلف صالحین صحابہ ہی کو کہتے ہیں جو شخص صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے کہ میں ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوں اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایک گرو پیدا ہو گیا تھا عبداللہ بن سبا کا جنہوں نے دین میں بدعات کو شروع کیا تھا تو صحابہ کے زمانے میں ہی جو لوگ بدعات پہ چلتے تھے انہیں کہتے تھے اہل الباع حالانکہ اسلام کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے اور جو لوگ سنت پہ چلتے تھے انہیں کہتے تھے اہل السنہ اور اہل الحدیث ان لوگوں کو کہتے تھے جو حدیث کو پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ ایک تعریف ہے ایسے لوگوں کی جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی امتی کے نام پہ کھڑا کیا جائے تو ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں نہ ہمارے باپ دادا کی بات مانو نہ ہمارے علماء کی مانو ہم کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں انہیں مانو تو اس لیے جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ تشریف لائیں میں آپ کے اطمینان کے لیے کوشش کروں گا میرے عزیز بھائیوں اگر دنیا میں کسی کو آسانی کسی بھی طریقے سے ملتی ہے تو اس کا محرک اللہ ہوتا ہے کچھ دن پہلے ہمارے ملک میں ایک پڑوسی ملک کے حکمران آئے ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ احسان کیا یہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اپنے ذہن میں رکھے اگر ہمارے لیے کوئی آسانی کا رستہ کھل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے ان کے دل میں بھی اگر کسی بات بات کو ڈالا گیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے یہ کہنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ مالک ہماری سختیوں پہ ہمیں معافی دے رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی سختی آتی ہے تو وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو ہم پہ سختی آتی ہے تو اگر ہم پہ کوئی آسانی آتی ہے تو اس کا محرک بھی اللہ رب العزت ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے علامت ہے کہ ہم ہر چیز کا محرک اللہ رب العزت کو سمجھیں تو چاہے وہ ایک غیر مسلم سے ہم سے کروا رہا ہے وہ بے شک اپنے مفاد کے لیے ہی کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ہم پہ رحم کیا ہے تو ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے سیاستدان ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے میڈیا میں بعض خناس قسم کے لوگ جب بھی اس ملک کا کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ فوراً تعصب کی گندگی کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس ڈیم بھی آج تک صرف تعصب کی بنیاد پہ رکے ہوئے ہیں کسی کو نقصان نہیں اس کا اس لیے خدا کے لیے یہ یاد رکھیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ امت محمد الرسول اللہ سے غداری کر رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میدان محشر میں اکٹھی ہوگی اللہ غدار کو الٹا کر کے اس کی پیٹھ کے اندر غداری کا جھنڈا گاڑیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ وہ خنس ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی چاہے وہ دنیا کے کسی معاملے میں ہے یہ صرف اپنے مفادات, مفادات کے لیے انہوں نے آج تک ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اے اللہ ان کے کیڑوں سے اس ملک کو محفوظ فرما اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو اپنی رحمتیں فرما رہا ہے اے اللہ ان رحمتوں کو مستقل فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کے معاملات کو ہم پہ آسان کر دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاتا فرما اے اللہ جو کسی بھی سبب پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو اے اللہ آسانیوں میں بدل دے اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگاتا فرما اے مالک الملک دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ تورحم الراحمین ہے اللہ الاسلام والمسلمین اللّہ عزل اسلام والمسلمین و اضل الشرک اولمشرقین اللّہ مدمع دین وصلی اللہ علیہ نبیٰ محمد والی واسابی اجماعین برحمتِ قیاۃۃ